حدیث میں آتا ہے ان نقل شیطان جب کوئی کہتا ہے کاش اگر اونلی if کو ہم کہیں جو یہ کہتا ہے تو اس سے شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے کسی حادثے کے بعد یہ اس طرح کا غیر مفید تبصرہ کیا کرتا ہے پچھتاوا حسرت بٹرنس پیدا کرتا ہے دوسری طرف قرآن کا تب سرا آپ دیکھیے کتنا کنسٹرکٹیو کتنا پازیٹو ہے ہمارے ہاں ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی کسی کی موت کی خبر ہمیں ملی تو بعض دفعہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے منع کیا تھا نا فلاں ڈاکٹر کے پاس مت جانا ہم کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں علاج مت کرانا اگر امریکہ میں علاج کراتے تو نہ مرتے ہماری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا ایسی باتیں کی جاتی ہیں ایسی باتیں کر کے اپنی تدبیر سے دراصل تقدیر کو ہرانا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے صحیح رویہ کیا ہے مومن کا وہ یہ ہے کہ بہترین پلاننگ کرے بھر پور کوشش کرے اس کے بعد خوب اللہ سے دعا کرے پھر جو نتیجہ نکل آیا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے اور نتیجے پر تبصرے نہ کرے ہاں آئندہ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پازیٹیو سبق اسے لے لے فرمائے اللہ یُ وََ یُمید و اللہ بات ملونہ دراصل مارنا اور زندگی دینا اللہ ہی کا کام ہے اور وہ تمہاری تمام حرکات پر نگران ہے اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فبہ رحمت من اللہ طلحم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں یہ لیڈر کی کوالٹی ہے جو کہ یہاں سمجھیے بتائی جا رہی ہے کہ جو لیڈر ہو نرم مزاج ہو اپنی ٹیم کے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اس کو آتا ہو ہمیشہ ایک اس کو ناسور نہ بنا دے اپنی ٹیم کی مسٹیکس کو کہ ان کو شرمندہ ہر موقع پہ ان کو ان کی غلطی بار بار سالوں سال یاد دلائی جائے بار بار ان کو شرمندہ کیا جائے ان سے بات نہ کی جائے یا ان سے مشورے نہ لیے جائیں کہ نہیں تم نے تو ایک دفعہ مشورہ غلط دے دیا تھا جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی کمزوریاں کوتاہیاں جو کہ نادانستہ طور پر ان سے ہو گئیں جب ان کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی ٹیم کے لوگوں سے خیر بھی حاصل نہیں کر سکتے یہ رحمت اللہ کی فبما رحمت من اللہ ولو كنت القلب لن فضو من حولك اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائیں مفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں این ینسر کم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب القم تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا وہ ایں یقل اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فمن منزل ینسر و کم میں دی تو بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وہ اللہ ہی فلیت وقل المنون اور سچے مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاصل ہوگا پھر ہر متنفذ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غذب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے لقد من اللہ علم و منین اطبر صفیم رسول المن انفسم در حقیقت ایمان والوں پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا یتلو علیہم آیات ہی وہ ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے وہ یوزکی ہم اور ان کی زندگیاں سنوارتا ہے وہ یو الم وم الکتاب اولحکمت اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے وہ من قبل دولالم مبین حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ شریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے یہ آیت ہم پہلے بھی دو دفعہ پڑھ چکے ہیں تھوڑے سے فرق سے یہاں پھر آ رہی ہے اور ایک دفعہ اور آگے آئے گی یہ دراصل کام ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یہ چار کام یہ بیسک چار ریکوائرمنٹس ہیں کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو نافذ کرنا جب دین کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑے گی ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑے گی تو دراصل یہ ریسورس حاصل کرنے کا پروگرام ہے انسان سازی کا نسخہ ہے جو کہ دیا جا رہا ہے پہلے انسان بناؤ اور جب یہ انسان بن جائیں گے جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تلاوت آیات کے ذریعے سے ان کا تذکیہ ہو تلاوت آیات تلا یتلو پیچھے پیچھے آنا اس میں قرآن کا پڑھنا یقیناً قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم جس نے پڑھا اس کو تیس نیکیاں ملیں گی الف الگ ہے لام الگ ہے اور میم الگ ہے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں کوئی شک نہیں ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ جب ایکسٹریم پر انسان جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ بغیر سمجھے پر قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ نہیں پھر یہ دوسرا ایکسٹریم والا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے اور سمجھ کر پڑھنا وہ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے عبادت ہمیں کرنی ہے ہمیں ہدایت کی بھی تو ضرورت ہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس کے احکامات کو ماننا پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے بارش برستی ہے تو زمین آپ دیکھیں نئی زندگی نئی تازگی ملتی ہے نا ہم پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے وغیرہ سب نکل جاتے ہیں بالکل اسی طرح یہ قرآن کیا ہے ماں مبارکن مبارک پانی کی طرح برستا ہے انسان کے اوپر وہی کی شکل میں اور جب یہ پانی انسان کے اندر جذب ہوتا ہے تو پھر اس کی برائیاں نکلتی ہیں سب سے پہلا تزکیہ اہم ترین تزکیہ کس چیز کا سوچ دماغ کا جب ایک دفعہ آپ کا تھاٹ پیٹرن ٹھیک ہو جائے سوچ ٹھیک ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے دماغ مسلمان عقل انسان کی مسلمان ہو جائے اس کے بعد عقل ہی تو ارادے بناتی ہے پھر انسان کے ارادے بنتے ہیں اور جب ارادے بنتے ہیں تو ارادوں پر ہی تو عمل ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے لیے پھر انسان کو پاکیزہ ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ تزکیے کا عمل ملٹی فولڈ ہے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن سب سے پہلے سوچ کا تزکیہ پھر اعمال کا تزکیہ پھر ماحول کی پاکی اور اسلام نے تو مکمل نظام دیا ہے پاکی کا جسمانی تہارت کے بھی اتنی باریکی محکامات دیے ہیں جو کسی دوسرے دنیا کے مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے اور ایک دفعہ جب سوچ پاک ہو جائے اس کے بعد یو الم والحکمہ پھر قرآن کی تعلیم ورنہ اگر گندے ذہن کے اندر قرآن کی تعلیم ڈالی جائے وہ بھی بعض دفعہ ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے وہ ان من قبل لفی دولعل مبین حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تم کہنے لگے ان ہاد یہ کہاں سے آئی یہ پھر وہی ذہنیت کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہم پر اب کوئی آزمائش کوئی مشکل نہیں آئے گی ہم ہمیشہ جیتیں گے اس خول سے نکالنا تھا مسلمانوں کو حقیقت دکھانی تھی کہ ہاں کبھی شکست کبھی فتح دونوں چیزیں ہوں گی کل تم ان ہادہ تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون مومن ہے اور منافق کون یعنی اللہ دیکھ لے کون حق کی طلب میں آیا ہے کون کامیابی کی طلب میں وکیل الحمۃ القاتل فی صبی اللہ اوت فاؤ <فَعُو> اور وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری جب موت آئے تو ذرا اس کو ٹال کر دکھا دینا ولاسب الدین قطل فیصب اللہ اموا تھا بل آہیا رب ہی مکون جو لوگ اللہ کی راہ قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا شہدہ کے بارے میں پہلے بھی آیت آئی تھی عام انسان جب مرتا ہے عام مومن جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ برزخ کی حالت میں رہتا ہے اور جب قیامت کا حساب کتاب ہوگا پھر جنت میں داخلہ ہوگا اس کے برخلاف شہید برزخ کی حالت میں نہیں رہتا بلکہ یہاں خون کا پہلا قطرہ اس کا زمین پر گرتا ہے وہاں اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے یقیناً جو شہید ہے وہ جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے قرض لیا ہو تو قرضدار کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے پھر اللہ جیسا چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو یہاں پہ صرف تھوڑا سا رک کر قرض ادا کرنے کی اہمیت دراصل واضح کرنا تھی اللہ دینا تجاب ال رسول ممبادی ماں اساب ملقر لدین احسن وطخٰ اجر عظیم جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں سے جو اشخاص نکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا انہوں نے جواب دیا حسب اللہ ون الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اب یہ ہوا کہ اوہد کے بعد کفار لوٹ گئے کچھ دور جا کر انہوں نے سوچا کہ ہم واپس مدینہ چلتے ہیں تو سنہری موقع ہم نے ہاتھ سے کھو دیا مدینہ پر ہم حملہ کر دیتے اور قبضہ کر لیتے مسلمانوں کو ختم کر دیتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے انتظار کرنے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مشرقین کے تعاقب میں میرے ساتھ چلتا ہے ستر صحابہ کھڑے ہو گئے حالانکہ وہ زخموں سے چور تھے ذہنی طور پر بھی آپ دیکھیں اتنے سارے اپنے بھائیوں کے دوستوں کے انہوں نے جسم دیکھے تھے ان کو دفنایا تھا ان کی شہادتیں دیکھی تھیں خود بھی زخمی تو سمجھے کہ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی زخمی ہوئے ہوئے تھے اس کے باوجود تیار ہو گئے ایمان کی طاقت آپ دیکھیں اسپرٹس نہیں ٹوٹتیں مومن کی کبھی شکست کے بعد اس کی اسپرٹ ہمیشہ تازہ رہتی ہے لوگوں نے بہت ڈرایا کہ دیکھو ابو سفیان کا لشکر بہت تازہ دم ہے زبردست ہے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے انہوں نے کہا اللہ و نعم الوکیل یہ بڑا زبردست کلمہ ہے کسی بھی مشکل پریشانی میں انسان اس کو ضرور پڑھے ابو سفیان کو ادھر جب یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لشکر کے تعاقب میں آ رہے ہیں تو لشکر جو ہے وہ واپس مکے کی طرف لوٹ گیا اور وہاں مسلمان کچھ تجارت وغیرہ کر کے فائدہ ہی لے کر لوٹے فرمایا فن قلب من بن متمن اللہ و فطلس آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام مخواہ ڈرا رہا تھا فلا خوا تو دیکھو ان سے مت ڈرنا وہ مجھ سے ڈرنا ان کنتم تم اگر تم حقیقت میں مومن ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آش کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو رنجیدہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بلا آخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب پارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لیے سخت رسوا کن سزا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کی خوشحالی پر کبھی رشک مت کرنا اس لیے کہ ان کے لیے ایک زبردست قاتل تیار ہے یعنی جہنم تو دنیا میں ان کی ترقی اور ان کی کلچر کی رونق اور چمک دمک اور جو کچھ یہاں کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں ان کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان رش کرنے لگ جائیں ان کے اوپر کہ ہے دیر سو لکی نہیں پر کبھی نہ تم رش کرنا ہی تو استدراج ہے کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے برا شخص کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال برے ہوں ماکان اللہ علیر المومنین علاما ان انتم علیہ حتیٰ یمیز الخبی من طویب اللہ مومنوں کو اس حال میں ہر گزن رہنے دے گا جس میں اس وقت تم پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو و ان تو اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے فلک و مجرن تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ کے لیے ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے مال جمع کیا خزانے بنائے اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہی مال اور وہی خزانہ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جو اس کو بچوں پہ ڈسے گا باچے سمجھتے یہ ہونٹوں کا کنارہ بہت سینسٹو ہوتا ہے اور وہ کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں لقدم اللہ قول اللّین قالو ان اللہ فقیروں و نحن اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی یہودی اور منافق ان کو انفاق کی آیات سخت ناگوار گزرتی تھیں خرچ کرو خرچ کرو اور تو دولت کے پجاری تھے ایک یہودی عالم نے یہ آیات سن کر کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہیں یعنی اللہ اب انسانوں سے قرض مانگنے لگ گیا اس قول پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا صرف کیا فرمایا سنک تبو ما قالو ان عنقری ہم لکھ لیں گے سخت غذب اس کے اندر پوشیدہ ہے و قت ہوں لمبیا اب اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزا چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر تم سچے ہو ان رسولوں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں اور جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لائے تھے کلنفسن راقت المعود ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ٹھیک ہے زندگی گزاری خوب اللہ کے احکامات توڑے خوب انجوائے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے خواہشات پوری کرنے کے لیے بڑی رنگین بڑی مزیدار بڑی کلفل بڑی انٹرٹیننگ ہو گئی زندگی بڑا لطف آیا لیکن موت بھی تو آئے گی اس کا بھی تو مزہ چکھو گے جتنی زیادہ نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی موت اتنی ہی تلخ بن کر آئے گی اتنی سخت اور اتنی کڑوی اور آنا تو ہے وہ انما تو وفا و نا اجورا کوم اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو فنظہ ان ناری و ات خلل جنت فقد فاض اور جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے اللّہ انّاََ نسل و و کا منار اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیری کہ ہم آگ میں جائیں مل حیات و دنیا الام طرغر اور دیکھو یہ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے صرف دھوکے کا سامان ہے یہ جو کانچ کے ٹکڑے ہیں تم کہیں ہیرے مت سمجھ لینا ان کو مرمت مٹنا ان کے اوپر اور حقیقت کون دکھائے گا صرف قرآن صرف قرآن وہ میگنیفائنگ گلاس ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا کتنا بڑا دھوکا ہے کوئی اور چیز نہیں بتا سکتی مسلمانوں سے خطاب ہے لتب لنفی اموالم مسلمانوں اچھی طرح سے سن لو سمجھے یہ محظوف ہے یہاں پر کان کھول کے سن لو تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف باتیں سنو گے پھر کیا بتایا تکلیف دہ باتیں کیا سنو گے مشرقین سے مثال کے طور پہ یہ کہنا ان کا آج بھی ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا ورڈ ہونے کا سبب اسلام ہے آج یہ اسلام چھوڑ دیں تو بہت ترقی یافتہ ہو جائیں گے پھر عید الاضحیٰ پر قربانی کو بربارک کہنا یا طلاق اور نکاح کے قوانین پر اعتراض کرنا اور پھر مسلمان خاتون کے حوالے سے اسلام پر حملے کرنا اور نازوب باللہ اسلام کو پرجڈسڈ اور اللہ کو متاسب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان دراز کرنا یہ سارے ان کی طرف سے کرٹیسزم آتے ہی رہتے ہیں تکلیف دہ باتیں آتی ہی رہتی ہیں اس کے جواب میں کیا کہا مسلمانوں سے کہ تم بھی ایسی باتیں کرنی شروع کر دو بالکل نہیں کیا کہا وہ ان و تت فَإِنَّ مِنَ عزمِ ان نظالے کا میں ناز ان حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ان کو جواب دینے میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے تم اپنی اصلاح کرو صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو اور فرمائے یہ تو بڑے حوصلے کا کام ہے ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لکھ کر آئے تھے اس کے متعلق خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کی کتاب کو خوب خوب پھیلانا ذکر کرنا یہاں تک آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پر پٹیاں باندھ کر لکھ لینا تم اپنے ماتھوں پر سجا لینا اپنے پھاٹکوں پہ دروازوں پہ ستونوں پر لکھ دینا ان کو یعنی کہ اللہ کی کتاب کا اتنی کثرت کے ساتھ معاشرے میں چرچا ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا سمجھنے والا ہونا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو ایک انوکھی سی چیز ہے نارم کیا ہے سب کیا ہے کہ اکثر نہیں سمجھتے اور ایکسیپشن کیا ہے استثنا کیا ہے کہ چند سمجھتے ہیں حدیث کا علم چند لوگ رکھتے ہیں سنت پر عمل کرنے والے مائنورٹی میں ہیں نہیں جب تک یہ میجورٹی میں نہیں آ جائیں گے اکثریت میں نہیں آ جائیں گے کہ نارم یہ بن جائے معاشرے کا کہ سب کو قرآن سمجھ آتا ہے چند ہی ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ نہیں ہوگا ظاہر مسلمانوں کے حالات بدل نہیں سکتے فرمایا تا تحسبن الدینہ یا فرحونہ بما اطوہ بون ایں یحمد و بما لم یا تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے در حقیقت ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے ابھی خاتمہ سورت کی آیات ہیں اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے رات کو سوئے نہیں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ اتنا روئے آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں آج کی رات کیوں نہ رو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عظیم آیات نازل فرمائی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر غور نہ کرے پھر آپ کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ تحجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پھر آپ وضو سے پہلے یعنی جوہیں آپ بستر سے اٹھتے تھے آپ اپنے منہ پر ہاتھ پھرتے تھے اور ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے فی خلق سماواتی وخت البا زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں اللہ کی قدرتوں پر ایک ساتھ ایک گھڑی تفکر کرنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے جس سے کہ اللہ کی عظمت عائشکارا ہوتی ہے انسان پر الدینہ یفقرون اللہ قیام وقود جنوب ام و تفکرون فی خلق سماواتی جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخ میں غور و فکر کرتے ہیں دونوں کام اللہ کی یاد بھی اور دنیا اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر بھی دین کا بھی علم ہے اور دنیا کا بھی علم آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بٹ گئی ہیں کچھ لوگ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ صرف جو ہیں وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں لیبارٹریز میں بیٹھتے ہیں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں انوینشنس کرتے ہیں اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہو گئی کہ یہ مدرسہ اور اسکول کا جو ڈویژن ہوا ہے مدرسے والے اسکول میں پڑھنے والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور اسکول میں پڑھنے والے مدرسے میں پڑھنے والوں کو گھٹیا ہیں تو یہ ایک اور مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے آئیڈیل مسلم کی شخصیت بتائی جا رہی ہے کہ اس میں دین اور دنیا کا علم کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمایا ہوا ہوتا ہے سب کچھ دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کنکلوژن کیا ہے رب نام خلق تہادا قلعہ اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا سبحانہ کا تو پاک ہے یعنی تو بہت بلند ہے اس سے کہ ایسا ابس کام کرے فقینہ رابنار بس اے ہمارے رب آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے قرآن میں آتا ہے انما یکش اللہ من عباد العلماء کہ اللہ سے تو عالم ہی ڈرتے ہیں اور عالم کون ہے جو صرف مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو بھی پہچانے وہ ہے عالم جو ساری مخلوق کو پہچانے اور خالق کو نہ پہچانے اس سے بڑھ کر جاہل کون ہوگا اور دعا ہے ایسے عالموں کی ربنا انکا من تدخل النار فقط اغزیتہو وما لظالمین من انصار اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں ڈالا در حقیقت اس کو بہت ذلت اور رسفائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددکار نہ ہوگا ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیاں ینادی للإیمانی ان آمن بربکم فآمننا اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کی بات مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی رب بنا اے ہمارے رب فغفر لنا ذنوبنا بنا بس جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما وقف فرانہ اور جو بھی ہماری برائیاں ہیں ان کو ہم سے دور کر دے کیسے دور کر دے نام آئے اعمال سے بھی دھو دے اور دامان کردار کو بھی ان دھبوں سے صاف کر دے وہ توفنا مع ابرار اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر آخرت میں بھی یعنی انجام نیکوں کے ساتھ ہو اور دنیا میں بھی اچھی سال صوبت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہم کو اچھی صوبت عطا فرما ہمارا سوشل سرکل ایسا ہو جو کہ ابرار پر مشتمل ہو ربنا اے ہمارے رب وہ آتی نا ما وطلا رسول کا ولا تخذنا یوملقیہ ماں ان نقلاء تخلف المیاد اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے لا یغر کا تقلب الدینہ کفروف البلاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب سے مجھ سے اور آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے خاص طور پہ آج کے حالات میں جب کہ اسلام مغلوب اور کفر غالب ہے کیا فرمایا دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ کے چہیتے ہو گئے کچھ نہ کچھ تو اچھا کیا ہی ہوگا جو ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے نہیں فرمائے تم دھوکے میں نہ ڈالے ان کا بزنس ان کی سرگرمیاں تم کو اس خیال میں مبتلا نہ کر دیں کہ اللہ ان سے راضی ہے ان کے شہروں کی رونق ان کی تفریح گاہوں کے ہنگامے ان کے اسکائی اسکریپرس وہاں کی ڈیزل اور وہاں کی لائٹیں یہ دیکھ کر تمہارے دل میں حسرت اور محرومی نہ پیدا ہو کہ تم سوچنے لگ جاؤ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کتنے خوش قسمت ہیں نماز پڑھ کر حلال حرام کی پابندی کر کے حجاب کر کے ہمیں کیا ملا بدلے میں واٹ ڈٹ بی گیٹ ان ریٹرن کچھ بھی تو نہیں ملا ان کو دیکھو مزے سے گھومتے پھرتے ہیں نہ وضو کی فکر ہے نہ نماز کے وقت کی نہ سطر ڈھانکنے کی جو چاہتا ہے کرتے ہیں جو چاہتا ہے کھاتے ہیں کتنے آزاد کتنے خود مختار نہیں لا یغر کا تقلب اللدینہ کفرو فل البلاد ان کافروں کی چلت پھرت ان کے بزنس ڈیلز ان کی سرخیاں جو اخباروں میں آتی ہیں ان کی شان اور شوکت ان کے مرنے کی رسومات سے لے کے اور ان کی جو ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب اس قدر امپریسو تم مت امپریس ہونا کیا ہے متعاون قلیل متعاون قلیل بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے متعاون قلیل بہت تھوڑا سامان ہے کاش کہ ہم یہ سمجھ جائیں تمہارے دلوں سے اس کی محبت نکلے دنیا کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا امیجن کیجئے مچھر پورا مچھر بھی نہیں اگر کہیں ہم کو کوئی آ کر بتائے کہ فلاں جگہ مچھروں کی سیل لگی ہے کوئی جائے گا اور کوئی یہ کہے کہ مچھر کے پر بکھ رہے ہیں کون دوڑ کے جائے گا ہم کہیں گے بے وقوف ہو گئے ہو مچھر کے پر خریدتے ہو تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے متعاون کلیل واہ جہنم و بیسل مہاد پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ومائند اللّہ خیر البروار جو اللہ کے پاس ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے اللہ ہم تجھ سے اس انجام کی دعا مانگتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت مومن کے لیے تو قید خانہ ہی ہے چاہے گولڈن کیج ہی کیوں نہ ہو بہرحال وہ پابند ہے جکڑا ہوا ہے کروڑ پتی بھی ہے تو شریعت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کے برعکس کافر اعضا جنت القافر باغ ہے دنیا کافر کے لیے جہاں سے چاہتا ہے چرتا ہے چکتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے جو جی چاہتا ہے کرتا ہے لیکن یہ بظاہر آزادی بہت بڑی تنگی کا آگے سبب بنے گی اور بظاہر یہاں کی پابندی آگے بہت بڑی آزادی کا سبب بنے گی وا ان من اہل الکتاب لمین یؤمنو بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بایات اللہ ثمنا قليلا اولئک لهم اجرهم عند ربہم ان اللہ سریح الحساب پہلے کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کی آیات کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یا او الذین ددینہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے مسلمانوں اس برو صبر کرو بے صبر مت ہو جاؤ دنیا نہیں مل رہی کوئی بات نہیں جنت کی خبر تم کو سنا دی اس برو صبر کرو جنت کی قیمت صبر ہے شریعت پر صبر کرو آزمائشوں پہ صبر کرو ٹیمٹیشنز پہ صبر کرو اپنی عبادات پر جمے رہو اس برو وسع برو اور صبر میں بازی لے جاؤ صبر کا صبر سے مقابلہ ہے آخر کافر بھی تو کفر پر صبر سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے کیا صبر نہ کرو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے صبر کا مقابلہ دوسرے کے صبر سے نہ ہو یہ تو جہاد ہے اور جہاد کے اندر تو دو فریق ہوتے ہیں جنگ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تم آج اسلام کی بات کرو اور تم کو آگے سے میدان خالی ملے واک اوور نہیں ملے گا صبر کا صبر سے مقابلہ ہے اس برو و برو آپس میں مقابلے پہ صبر کرو اور صبر میں بازی لے جاؤ تم ثابت کر دو کہ تم کیسے ڈٹے ہوئے ہو اپنے دین کے اوپر تم کیسے ڈٹے ہوئے ہو اللہ اور رسول کے احکامات پر وہ اور آپس میں رابطہ رکھو آپس میں رابطہ رکھ کے اور دین کی خدمت میں کمر بستہ ہو جاؤ رابطو ہو اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون امید ہے کہ فلاح پاؤ گے